الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أمارع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت قضراته هادرين هل قسمك تعريف توصيف؟ بڑائی اس اللہ صلی لا شریک کے لیے لائق و ذیبہ ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے اس کی خالقیت میں اس کی مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اللہ تعالی کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ علیہ و صحبی وسلم تسلیمن کا خطب مسنونہ کے بعد ابھی قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے درو سے توحید کا یہ مقدس سلسلہ ہمارا جاری ہے تیسرا درس آج ہے اسی مناسبت سے شک الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی شروعات جہاں سے آپ نے کی ہے عیسائیت سے کہ وما خلق الجن وَالْإِنسَ إِلَّا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سب کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہن سد الدی خلق کم ودین من کم لال تتقون اے لوگ اپنے اس رب کی عبادت کر لو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے لہذا پیدا جب اللہ تعالی نے کیا ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے اس آیت سے شروعات شخ الاسلام نے کیون علی بدون کی تشریح میں بعض مفسرین کہتے ہیں اے یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کریں اور لوگ اللہ تعالی کی توحید کو قبول کریں اس کے ساتھ کسی اور کو لوگ شریک نہ کریں اس کے لیے میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے مختصر سے تشریح آپ دیکھیں جن وما خلق الجن اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا جنوں کو الجن جین اور نون کا جو مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو چھپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو ڈھکی ہوئی ہو اس کو جن جیم اور نون کا مادہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں اسی مناسبت سے جنت ہے جم جن اور نون کا مادہ یہاں بھی ہے جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے وہ آخو دیکھ نہیں سکتی وہ چھپی ہوئی ہے ڈھکی ہوئی چیز ہے جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز ہے نظر نہیں آتی اور ایسے ہی اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال جو ہوتی ہے ایک آدمی جنگ میں چلا جائے حفاظت کے لیے جو ڈھال آدمی استعمال کرتا ہے اس کو جنا کہتے ہیں روزے کے متعلق جسیام جنّا, جنا روزہ جو ہے ڈھال ہے ایک آدمی ڈھال جب اس کے سامنے اپنے آپ کی آدمی حفاظت کرتا ہے گویا کہ آدمی نے اپنے آپ کو چھپا لیا لہذا جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق یا سیدھے الفاظ میں آسان الفاظ میں کہوں اللہ تعالیٰ کی وہ غائب مخلوق ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی ان ہو قبیلو ہو ان يراكم هو یوراکم من حيث لا ہوں منہت اللہ سرو ہم کو دیکھتے ہیں یہ لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لہٰذا جن ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ چاہے انسان دیکھ سکتا ہے جیسے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک جن آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچکنے کی اس نے کوشش کی تھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ کر کے باندھ دیا مسجد کے ستون سے اور اگر میں اس کو ایسے ہی رکھتا صبح میں تو تم لوگ اس کو دیکھ لیتے اللہ کے رسوس طویل روایت ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہذا اگر کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو آدمی کو دکھ بھی سکتا ہے تو جن چھٹی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا جنوں کے بعد انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا انسان انسان ایک دوسرے سے چونکہ مانوس ہوتے ہیں ایک آدمی یا انسان دوسرے انسانوں کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان دوسرے انسانوں کے بغیر رہ نہیں سکتا دوسرے انسانوں کی مدد کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان کے لیے انسیت یا مانوسیت ضروری ہے ایک دوسرے کی قربت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے انسان انسان رہتا ہے اور اگر اکیلا انسان کو چھوڑ دیا جائے نہیں رہ سکتا کوئی آدمی اسی لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ انسان رہتا ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں توحید کا تذکرہ اپنے نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی توحید کے لیے ایک آدمی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اللہ کی بندگی نہ کریں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں پیر اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہمارے آج کے بہت سارے لوگوں کا یہ عمومی قاعدہ ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ویش و آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے عیش و آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی انسان بالکل آرام سے رہے اطمینان سے رہے کوئی اس کو پوچھ ہونے والی بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی تو بات یہ کہ انسانوں کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ توحید کے لیے دی ہے اگر کوئی آدمی نہ کرے اور توحید کا اقمال یا توحید کی تکمیل اللہ کی عبادت ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دے تو قرآن مجید کی اکائد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ لہم قلوب اللہ یقہ نبی و لحم آئین اللہ و لحم اذان اللہ کا کلائکا کل انعام, کل انعام بلحم ابلغر <تصفح> کافروں کے بارے میں مشرقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر یہ مشرق کیسے ہیں لہم ہے ابھی مگر سمجھتے نہیں ہے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں حق بات صحیح بات کو دیکھ نہیں پاتے وَلَهُمْ لَّا ہیں ہے اللہ عسما نبی کان ہے مگر سن نہیں پاتے یہ یعنی مشرقین یہ کافرین کیسے ہیں دل ہے سمجھتے نہیں آتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں الا انعام یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بل ہم اول بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ایک آدمی دیکھیں اللہ تعالی کی ساری نعمتیں لے لے یہ سارا بدن آدمی کا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک آدمی نعمتوں کو لے کر کے اللہ کی عبادت نہ کرے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاید کو جانور بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرا بل ہم اول جانوروں سے بھی زیادہ دے اس آدمی کو کہا گیا ہے جو آدمی اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کو آدمی چھوڑ دے اللہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سارے انسانوں کو عبادت کہتے کس کو ہیں عبادت کہتے کس کو ہیں شکل اسلام اما بے سیمیا رحمت اللہ کہتے عبادت کے بارے میں عبادت کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا نام ہے عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو چاہے اقوال سے ہو زبان سے ہو چاہے اعمال سے ہو یہ عبادت, عبادت, عبادت ہے عبادت کس کو کہتے ہیں شکل اسلام ابن صحیح نہیں اور اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت اس چیز کا نام ہے یہ عبادت ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں ہر وہ چیز عبادت ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں پسند بھی کریں اللہ تعالی اور راضی بھی ہوں اور دوسری چیز عبادتی کے حوالے سے عبادت قولی بھی ہوتی ہے زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے اور بدنی بھی عبادت ہوتی ہے مالی بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں اس میں اس میں تفصیل آئے گی تو عبادت اولی بھی ہو سکتی ہے بدنی بھی ہو سکتی ہے ایک اور چیز چاہے ظاہری ہو سب کے سامنے آدمی کرے باطنی ہو اس کو عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے والا عمل اللہ کا پسندیدہ عمل یاد رکھیں اللہ کو راضی کرنے والا عمل اللہ کا پسندیدہ عمل چاہے ظاہر میں آدمی کرے باطن میں آدمی کرے چاہے زبان سے آدمی ادا کرے چاہے آغا و جوانے سے آدمی جسم سے ادا کرے اس کو عبادت کہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو کیا سب کے سب لوگ اللہ کی عبادت کریں تو اس شے میں کیا اللہ کا کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سو سب لوگ اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جیسے یا ربکم خلقکم. تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو تو ایک آدمی اللہ کی عبادت کرو اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں انسانوں کا اپنا اس میں فائدہ ہے اس سے جو کچھ فائدہ ہونا ہے وہ انسانوں کو ہونا ہے اللہ تعالیٰ جیسے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بارہا آپ نے سنی ہوگی اللہ کے رسوس احسن حدیث خدوسی ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت یا عبادی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما حدیث خدوسی یا عبادی لو ان اولكم اے میرے بندوں تمہارا سب سے پہلا آدمی اور سب سے آخری آدمی یعنی دنیا کے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں دنیا کے سارے انسان سارے جن جمع ہو جائیں یعنی شروع سے آخر تک سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمات حدیث خدوسی صحیح مسلم کی روایت یعنی سارے انسان جمع ہو جائیں سب کے سب اول تاخیر سب کے سب جن جمع ہو جائیں اور سب کے سب لوگ ایسے ہو جائیں جیسے ایک دل ہوتا ہے جو روئے زمین پر سب سے متقی دل ہوتا ہے روئے زمین پر سب سے اچھا دل جس آدمی کے پاس ہوتا ہے دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اتنا اچھا بننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اشاع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرا برابر فائدہ نہیں ہوتا اور دنیا کے سارے لوگ دنیا کے سارے لوگ مل کر کے پہلے سے آخر تک لے کر کے انسان جن سب مل کر کے اللہ کی نا فرمانی سارے کے سارے لوگ اگر مل کر کے کریں اللہ تعالیٰ کو رقی برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ انسان ایک عبادت کرے گا اس کا فائدہ انسان کو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے انسان کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا انسان کو فائدہ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ خود آگے شاہ فرماتے ارادہ نہیں کرتا ان سے میں انسانوں سے ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے لوگ اللہ کی عبادت کریں اب اللہ تعالیٰ کہتے ماں اری دو من ہوں میں ان سے رزق نہیں چاہتا وہ ماں اری دو اور نہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ اس کو کھلائیں لہذا یہاں سے یہ بات ختم ہو گئی کہ ایک آدمی عبادت کرے یا لوگ عبادت کرے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ انسانوں کو خود ہوگا پرانے مجید میں اللہ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاحب السلام نے کہا ومن الارض فإن حضرت مصلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تم اگر اللہ کے ساتھ کفر کرو گے اور تمہارے ساتھ ہوئے زمین کے سارے کے سارے لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے یعنی ہوئے زمین کے سب کے سب لوگ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کریں گے فعین اللَّهَ غنی حمید کوئی ضرورت اللہ تعالی کو نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے سب سے بے نیاز اللہ تعالیٰ لیکن اگر لیکن اگر غنی والا کفر اگر اللہ کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ بے میاض ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ولا اقبال عبادتر اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کو کفر کو اپنے بندوں سے پسند نہیں کرتے وہ ان تشکور یا بہ شکر اگر کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ایک آدمی عبادت کرے گا انسان کا اپنا اس سے فائدہ ہوتا ہے ماں اردو مینحمد اللہ تعالیٰ کو کھانے کی کھلانے کی اللہ کے اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ جو کچھ ہونا ہے وہ انسانوں کو ہوگا انسانوں کو ہوگا اللہ کی عبادت کر کے لہذا عشایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اور عبادت کی ایک مختصر سی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس کے بعد آپ دیکھیں ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہے اللہ کی بندگی کرنا چاہے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں آدمی کے لیے عبادت کی قبولیت کے لیے ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی بندگی کر رہا ہے دو شرطیں نہایت ضروری ہیں دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط ختم ہو گئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں کون سی شردیں ہیں اخلاص العمل اللہ سب سے پہلے آدمی عمل کر رہا ہے اخلاص آدمی کے پاس ہو اور دوسری چیز مطابق تو رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتبا ہو ایک آدمی بہت زیادہ مخلص ہے مخلص اس کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں بہت زیادہ اخلاص اس کے پاس ہے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے عمل کر رہا ہے طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے فائدہ اس کو نہیں ہوگا ایک آدمی پہلے رسول اصلم کا طریقہ لے کر کے عبادت کر رہا ہے لیکن اخلاص اس کے پاس نہیں ہے فائدہ اس ہے فائدہ اس ہو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کے کہتے ہیں ایک آدمی کی زندگی میں جو عبادت ہوتی ہے زندگی کی عبادت سے یہ دو چیزیں اگر نکل جاتی ہیں یا دو میں سے کوئی ایک نکل جاتی ہے اخلاص یا تو ختم ہو جائے یا آدمی اللہ کے رسول اصلم کا طریقہ چھوڑ دے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسادنی کی مثال ہے اس آدمی کی مثال ایسی ہے جو ریگستان میں جا رہا ہے ریگستان میں ریت ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں ایک آدمی ریگستان میں جا رہا ہے ریگستان میں ریت بھری ہوئی ہے اب ریگستان سے چلتے چلتے آدمی کیا کرتا ہے اس کے پاس جو گٹری ہوتی ہے سامان رکھنے کی وہ گٹری آدمی نکال کر کے جو ریت ہوتی ہے ریت وہ ریت سب بھر لیتا ہے آدمی اپنی گٹری میں ریت بھر لیتا ہے ریت آدمی نے گٹھری میں بھر دی اب ریت بھر کر کے آدمی اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیتا ہے اور رکھ کر کے چلتا ہے تصبور کریں آپ سوچے ذرا ریگستان میں آدمی چل رہا ہے وہ زمین پر نہیں में ریگستان میں آدمی چل رہا ہے اور ریگستان میں پھر آدمی جو ہے اتنی زیادہ ریت لے کر کے اپنے کاندھے پر اس کو وزن لے کر کے جا رہا ہے فائدہ کیا ہوگا آدمی کو کوئی فائدہ آدمی کو ہوگا ریگستان میں آدمی چل کر کے وہی ریت کچھ فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہی کہتے ہیں ایک آدمی کی زندگی میں اخلاص اگر ختم ہو جائے احمال میں عبادت میں اخلاص اگر ختم ہو جاتا ہے یا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آدمی چھوڑ دے اس کے احمد ایسے ہی ہیں جیسے ریت بھرا ہوا ہے آدمی گٹری باندھ کر کے لے جا رہا کوئی فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچیں دیکھیں اخلاص آدمی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی اخلاص ہے کہ نہیں ہمارے پاس رحم اللہ عبد۔ وقفہ دہن میں حسن بصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے دیکھتا ہے کیا میرا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اگر خالص اللہ کے لیے عمل ہے تو کر گزرتا ہے اور اگر خالص اخلاص اس میں نہیں ہے تو آدمی رک جاتا ہے لہذا عبادت کے لیے دو نہ عبادت کی قبولیت کے لیے یہ دو شرطیں ہیں دو میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہو جاتی ہے کوئی ایک شرط اگر نکل جاتی ہے عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی وما خلقت الجن کہ میں نے انسانوں جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے سب ہم سب کو اس بات کا حکم دیا خدی سے خدشی ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے لأول جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا سب سے کم جو عذاب جھیل رہا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں گے لوکان کا دنیا وہ ماحفی ہا وہ مسلح اگر ساری دنیا تجھ کو دے دی جائے ساری دنیا تجھ کو دے دی جائے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تجھ کو دے دیا جائے اور اس کے برابر پھر دے دیا جائے یعنی ایک تو دنیا دے کر کے جو کچھ دنیا میں سب دے دیا جائے اور پھر دوبارہ جتنی اب چیزیں دی گئی ہیں پھر دوبارہ اتنی چیزیں دے دی جائے اکنت مفت یمبی کیا, کیا فریے میں دے کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا تو پسند کرے گا سب سے کم عذاب جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دے رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھیں گے کہ تجھ کو دنیا دے دی جائے تجھ کو دنیا پوری کی پوری دے دی جائے اور اس کے مثال یعنی اس کے مستر پھر اتنی उसको چیزیں دے دی جائے دنیا پھر دوبارہ دے دی جائے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ آدمی کہے گا نام ہاں میں ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ کہیں گے قد عرق تو کا احوال منہالا میں نے اس سے چھوٹی چیز تجھ سے چاہی تھی اتنی بڑی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا دنیا میں اب تو جو یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا میں مل ملے اور اس جیسی چیز بھی ملے اور فری دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائے اس کا مطالبہ نہیں دنیا میں میں نے بہت بہت چھوٹی چیز کا تو سے مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ انتقص الب آدم حضرت عدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تو تھا اللہ تشریفۃ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا حد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرنا اور اگر تو ایسا کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ میں, تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرتا اگر ایسا کرتا تو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتا میں تو اس کو جہنم میں داخل نہیں کرتا لیکن تیرا معاملہ کیا ہو گیا انکار کر دیا اور تو مشرق ہو گیا تو نے انکار کر دیا اور تو مشرک ہو گیا لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بنیادی مقصد انسانوں کی اور جنوں کی پیدائش کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کریں اللہ تعالی کی توحید کو مانیں اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کریں دیکھیں اللہ تعالی کو ایک آدمی عبادت کرے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں سب سے پہلی چیز اور بنیادی طور پر دو چار آیتیں اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے پرانے مجید کی دو آیتیں جیسے سورت البقرا کی بھی آیت ہے 256 سو آیت والی اور سورت الحدیب میں بھی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اشارت فرماتے من اللہ حسنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس قرض کے بدلے میں دگنا کر کے اس کو دے دیں گے واپس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ماں اردو میں مجھ کو ان سے کوئی رسک کی امید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہو رضا رزاق اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا یہ بات معلوم ہے کہ عبادت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس مناسبت سے یکی کس میں کہی کہ کون ہے جو مجھ کو اللہ تعالیٰ کو جو قرض دے تو اللہ تعالیٰ قرض کو جو لوٹائیں گے وہ دگنا کر کے لوٹائیں گے اس آیت کے ذمہ میں مفصرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ منظ اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اس کا مطلب ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سے مراد جو ہے خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے قرض سے اس لیے مطابقت دی گئی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو مقروض مقروض مثال کے طور پہ مجھ کو کسی نے قرض دیا مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں اسی طرح اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی یتیم کی مسکین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور برور دگنا کر کے تگنا کر کے اس شخص کو لوٹائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ہماری عبادتوں کا فائدہ ہم کو خود ہوتا ہے ما فہب الله عظاب ان و آمن تم الله کان علیما بندوں کو عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی شے کوئی چیز اللہ تعالی کو حاصل ہونے والی نہیں ان شکر تو اگر آدمی ایمان والا ہو جائے شکر گزاری والا ہو جائے اللہ تعالیٰ کیوں بندے کو عذاب دیتے اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب نہیں دیتے لہذا یہ کچھ چیزیں تھیں غما خلق الجن وال انصا اللہ علی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی دوسری آج جشق میں سمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا علی عبداللہ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں لوگ خالی اللہ کی عبادت کریں وہ جتن اور تاؤذ سے لوگ بچیں اس آیت کی مختصر سے تشریح دیکھیں فکل ام مسجد یعنی لوگوں کے گروہ میں جتنے اللہ تعالیٰ نے قوم اللہ تعالیٰ نے مبوس کی جتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ساری قوموں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے ساری قومیں جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ساری قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے بعض روایتوں کے اعتبار سے ایک لاکھ سے زائد ایک لاکھ سے زائد انبیاء کی تعداد بارہا آپ نے سنی ہوگی اور بعض روایتوں میں سکم اور زیادہ کی تعداد ہے اور یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے جیسے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روسول بہت سے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے لیے بیان فرمایا اور بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں بیان فرمایا قرآن مجید کے اکاید میں تقریباً 25 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ لوگوں کی گروہ کو قوم کو ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا رسول کس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ شریعت کی وہی کرتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ شریعت کی وہی کرتے ہیں اور اس وہی کوی کی, کی تبلیغ کا حکم ان کو دیا جاتا ہے رسول کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکامات ان پر نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احکامات ان پر نازل کرتے ہیں اور ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں بنیادی اور آسان زبان ہے اور رسول بہت سارے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا عقید اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے چاہے اول سے لے کر کیا کرتے ہیں کسی رسول کی تقزیب ہم نہیں کرتے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کسی رسول کی ہم تقزیب کسی بھی رسول کی ہم تقزیب نہیں کرتے اور رسولوں پر ایمان رسولوں پر ایمان ایمان کے جو چھ ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے رسولوں پر ایمان ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ رسولوں پر آدمی ایمان رکھے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی کے انکار کے اور اگر کوئی آدمی کسی بھی رسول کے بارے میں شک کرتا ہے یا کوئی اور شیک کرتا ہے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی اسلام سے نکل جائے گا رسولوں کا انکار آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے لہذا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی رسولوں کو اللہ تعالی نے مبعوث کیا جتنے بھی ہو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اول سے لے کر کے آخر تک اور یہ ہمارے ایمان کے چھ ارکنوں میں سے ایک رکن ہے رسولوں پر ایمان تو ولاقدا حفیق المت رسولہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو مبوض کیا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیا مقصد ہے کیا حکمت ہے رسولوں کو بھیجنے کی دو تین وجوہات ہے رسولوں کو بہت ساری ہو سکتی لیکن تفصیل کا موقع نہیں سب سے پہلی حکمت رسولوں کو بھیجنے کی رسول مبشرین سب سے پہلی چیز رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں پر حجت قائم ہو جائے انسانوں پر حجت قائم ہو جائے اللہ یقون علّہ سے اللہ تجر اور اگر رسول نہ بھیجے جائیں رسول اگر نہ بھیجے جائیں تو کوئی کہنے والا یا کوئی شکایت کرنے والا یہ شکایت کرے گا کہ ہمارے پاس تو رسول آئے ہی نہیں تھے ایمان تو ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا پھر کس بات پر ہم کو آزاد کیا جا رہا ہے لہذا رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آدمی پر انسانوں پر ہجت قائم ہو جائے اور لوگ اللہ تعالی کے خلاف میں اللہ کے خلاف میں بولنے کی لوگ ضرورت نہ کر سکیں رسولوں کو اگر اللہ تعالیٰ نہ بیچتے اگر فرض کر لیں تو انسان یہ کہنے کی کوشش کرتا کہ رسول تو ہمارے پاس آئے نہیں تھے رسول ہمارے پاس آئے نہیں تھے کہاں سے پھر ہم ہدایت یافت ہوتے کہاں سے ہم ہدایت والے ہوتے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاق فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا اللہ تعالی ارشاد سورہ تها کی کہ یا اللہ تعالی ارشاد من قبله اس سے پہلے عذاب دے کر کے ہم ان کو ہلاک کرتے تو وہ لوگ کہتے ربنا لولا ارسلت الينا رسولا ہماری طرف تو نے رسول کیوں نہیں بھیجے فنتبع آیاتك تكهن رسول جو کچھ بتا رہے ہیں اس پر ہم ایمان لاتے تھے اندی و قبل اس کے کہ ہم ضلیل ہو جائیں رسوا ہو جائیں رسول اگر ہمارے پاس آتا ہم اس کی بات مانتے تھے اور اللہ تعالی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتے ہیں ساری امت میں سے ساری امچ میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں لہٰذا رسولوں کو بھیجنے کی ایک حکمت اللہ تعالی اتمام حجت کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں حجت پوری کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کسی آدمی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے کوئی آدمی یہ کہنے کی کوشش نہ کرے کہ ہماری قوم میں رسول آیا نہیں تھا لہذا ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی ایک اور سبب ایک اور حکمت رسولوں کو بھیجنے کی وہ رحمت ہے جیسے پیر رسوس اصل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شاہ فما وما اور الا کا اللہ وہا اور صلاح کا اللہ اور رحمت نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے اور یہ رحمت کا حصہ انسانوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے ایک آدمی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے آپ کے طریقے کو اگر, کو اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے یہ جو رحمت ہے یہ اس کو بھی اس آدمی بھی حاصل ہوتی ہے پہلے رسول وسلم کی اجاد اور آپ کی اتباع کے ذریعے آپ کی اتباع کرنے کی وجہ سے آپ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اس آج, وہ آدمی بھی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اسی لیے ایک آدمی رحمت اگر حاصل کرنا چاہے ضروری ہے اس کے لیے کہ جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز واجب کی ہے کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مقوض کیا تاکہ انسانوں کو وہ چیزیں معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے اور انسان اس چیز پر عمل کرے انسان اس چیز پر عمل کرے لہذا امبیاؤں کی بے کا امبیاؤں کو بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو رحمت حاصل ہو جائے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اطمان حجت کے لیے تاکہ کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امبیا کو مبعوث کیا اور دوسرا جو حکمت دوسرا جو مقصد ہے انبیاء کو مبعوث کرنے کا تاکہ انسان رحمت کو حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انسان مستحق ہو جائے ایک اور تیسرا سبق کو بھیجنے کا تاکہ لوگ تاکہ لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول کریں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی امبیاں ان کی جو دعوت ہے ان کی دعوت کو قبول کریں اور جس چیز سے یہ انبیاء منع کرتے ہیں اس سے وہ روک جائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوال قدباثنا فی کلی امچ ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اب یہ رسول کیوں بھیجا آگے اللہ تعالیٰ اشار فنواتے ہیں ان اللہ جب تاوت تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور لوگ تاوت سے بچیں عبادت جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عبادت کی مختصر سی تعریف کی تھی کہ ہر وہ قول ہے ہر وہ عمل ہے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے یا ہر وہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں چاہے زبان سے آدمی کرے اعمال سے آدمی کرے چاہے ظاہری کرے باطنی کرے اس کو عبادت کہا جاتا ہے اور عبادت کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں اخلاص آدمی کے پاس ہو علیہ وسلم کا طریقہ آدمی اپناتا رہے ایک اور شاید عبادت کے لیے آپ دیکھیں عبادت میں محبت نہایت ضروری ہے عبادت میں محبت ہونی چاہیے اور محبت کے ساتھ ساتھ خشو خضو اور آدمی انتہائی انکساری کے ساتھ انتہائی انکساری ان اور عاجزی کے ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت آدمی کرے اور عبادت کے لیے ایک اور جملہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عبادت کہا جاتا ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے آدمی رک جائے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بات اشاف فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت لوگ کرے اور تاؤت سے لوگ بچیں و شنی و سے لوگ بچیں آخری بات ہے تاؤت کس کو کہتے ہیں تاؤت کس کو کہتے ہیں مختصر یہ مجاوزۃ الحد فی کل شیح. ہر چیز میں حد سے تجاوز کرنا ایک چیز کی باؤنڈری ہوتی ہے وہ آدمی باؤنڈری کو ختم کر دے اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا جیسے آپ نے بارہا یہ لفظ سنا ہوگا حد سے تجاوز کرنا تاوت اسی کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا مفت یہ سمجھنے کے لیے آسان زبان میں کل تاخت کس کو کہتے ہیں ہر وہ شے ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی آدمی عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی آدمی عبادت کرے اور جس کی عبادت کر رہا ہے آدمی وہ عبادت جس کی کر رہا ہے وہ اس سے راضی ہو بہت سارے بابا وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ نوزہ ان کے سامنے جھکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں افراد بھی ایسے ملیں گے پسند یہ کرتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جھکیں لوگ ان کے سامنے گڑ گڑائیں یہ کریں اور اس کو پسند بھی لوگ کرتے ہیں لہذا تاغت کا مطلب یہ ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی آدمی عبادت کرے اور جس کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کی عبادت سے راضی ہو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ بہت سارے بابا یا بہت سارے لوگ ہم یہاں ہم لوگ ہم کو دیکھنے ملتے ہیں جن لوگ جن کی لوگ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ان کا سجدہ کرتے ہیں نوز بلا اللہ, اللہ محفوظ رکھے اور بہت سارے لوگ ان کے طریقے پر چلتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں وہ جس چیز کو حلال کر لیں لوگ اس کو حلال کرتے ہیں وہ جس چیز کو حرام کر دیں وہ اس کو حلام کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے اس کے بالمقابل اس کے بالکل الٹا اللہ تعالی نے کہا ان کی بات مانتے ہیں ہر چیز میں ان کی بات مانتے ہیں چاہے عبادت ہو چاہے اطاعت ہو چاہے اتباع ہو کل ماہبون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کسی بھی کی بھی آدمی عبادت کرے جس کسی کی بھی آدمی عبادت کرے وہ تاغوت ہے عبادت کرنے والا نہیں جس کی عبادت آدمی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ آدمی اس سے راضی ہو وہ راضی ہو جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ راضی ہیں کہ لوگ ہماری عبادت کریں لوگ ہماری عبادت کریں ہماری بات مانیں. لہذا جن کا یہ تصور ہے کہ لوگ ہمارے سامنے جھکیں یہ کریں, وہ کریں, یہ سوچنے والے یہ لوگ تاوت ہیں یہ لوگ تابوت ہیں کیونکہ ان کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جا رہی ہے ان کو اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں رہا یہ مسئلہ کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جیسے بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں صالحین گزرے ہیں ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان صالحین کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے ایسے میں وہ صالحین وہ لوگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیں ان لوگوں کو تعاون نہیں کہا جا سکتا ان لوگوں کو تعاون نہیں کہا جا سکتا یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے گزرے ہوئے ہیں جیسے فط نو علیہ السلام کے قوم کی قوم کے جو تھے ود سوا یہود یہ यह اللہ تالا کے نیک بندے تھے یہ نیک بندے اللہ کی عبادت یہ کرتے تھے بعد کے لوگوں نے کیا کیا تصویر لگائی پہلے سو پھر ایک پپا گزر گیا تصویر نکال کر کے مورتیاں ان کی بنائی اور ان کی عبادت کرنے کی کوشش کی اب یہ جو لوگ تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے یہ لوگ بالکل اس بات سے راضی نہیں تھے کہ لوگ ہماری عبادت کریں لہذا اگر لوگ ایسے اشخاص کی یا ایسے انبیاء کی, انبیاء کی انبیاء کی یا نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے وہ انبیاء راضی نہیں ہیں کوئی کون چاہے گا ایک آدمی اللہ کا بندہ نیک بندہ ہے وہ کون چاہے گا کہ لوگ میری عبادت کرے کوئی ایسا نہیں چاہتا ہے لہذا وہ لوگ تاغوت نہیں ہیں تاغوت وہ آدمی ہے وہ شخص ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میری عبادت کریں لوگ میری عبادت کریں میری بات لوگ مانیں پھر کو آپ دیکھ لیں کیا کہتا تھا وہ عمری میں نہیں سمجھتا میرے علاوہ کوئی اور تمہارا رب ہے فقال انا اب اللہ اس نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا, ہوں. میں تمہارا الہ ہوں لوگوں کو اسی بات کا حکم دیتا تھا کہ میری عبادت کو یہ تاغوت ہے تاغوت یہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عبادت یعنی لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو اس سے وہ راضی ہیں اور اگر کوئی ایسا ہے جو گزر چکا ہے انبیاء میں سے صالحین میں سے اچھے لوگوں میں سے جو گزر چکا ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کی عبادت کریں وہ لوگ تاغوت نہیں ہیں تاغوت کہتے ہیں اسی کو ہر وہ شے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی آدمی عبادت کرے اور وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس سے راضی ہو اب اس شے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں چاہے آدمی گاؤں کی عبادت کرے یا پتھروں کی آدمی عبادت کرے یا کسی اور چیز کی بھی آدمی عبادت کریں معبود معبود جیسے دیکھیں معبود اب کس کو کہتے ہیں مختصر طور پر یہ بھی دیکھیں آپ کل اللہ جس کو اللہ کو چھوڑ کر کے متبو کی جیسے تعریف اگر آپ دیکھیں گے یعنی تاغت کی تعریف تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے کل تجا و ذبیل من معبود متبوئن او مطن ہر وہ چیز کیا آدمی اس کی اتباع میں اس کی عبادت میں اس کی تاق میں حد سے تجاوز آدمی کر جائے. اللہ کو نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے پہلے رسول صاحب کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول شاسن کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اطاعت میں دوسروں کی اتباع میں اور دوسروں کو بڑا ماننے میں اس قدر آدمی آگے نکل جاتا ہے کہ سب کچھ ان کو آدمی تسلیم کرنے لگے تو یہ شے آدمی کو کافر بنا دیتی ہے مقبول جن کی آدمی اتباع کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے قانون لوگ ہوتے ہیں قانون آپ نے دیکھے ہوں گے استوگل جن کو آپ کہتے ہیں دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے لوگ ان کی بات مانت, ان کی اتباع لوگ کرتے ہیں اتبا لوگ کرتے ہیں ایسے آپ جادوگروں کو آپ دیکھیے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جادوگروں کے لوگ بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی آپ دیکھیں علماء سو برے کچھ علما ہوتے ہیں برے علماء ہوتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یہ تعاون ہے یہ لوگ تعاون ہیں جو برائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو لہذا مخبو یعنی جس کی اتباع کی جاتی ہے اتباع میں لوگ کاہینوں کی تباہ کرتے ہیں ساحروں کی جادوگروں کی اور برے علماء کی یا پھر محبود کو آپ دیکھیں جسے لوگ بہت سارے بتوں کی عبادت میں حس سے تجاوز لوگ کر جاتے ہیں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی ہی آپ دیکھیں میں آپ دیکھیں بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے ایک حاکم ہوتا ہے ایک حاکم وقت ہوتا ہے اسلامی شریعت جیسے آپ ہے اسلامی حکومت ہے ایک حاکم ہوتا ہے باہر سے ایک آدمی آتا ہے اس حاکم پر سارے لوگوں نے بیت کی ہوئی ہے سارے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں باہر سے ایک آدمی آ کر کے اس کی مخالفت اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے ایسے آدمی کی بات ماننا بھی وہ شخص بھی تعاوق ہے لہٰذا آپ یہ بات معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ چیز آپ یاد رکھیں اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بات ماننا غیر اللہ کو حلال و حرام کا حق دینا اور ان کی عبادت اس درجے میں کرنا کہ اللہ کی نافرمانی آدمی کرنے لگی کلّا ہوا تاوس ہر وہ شے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی آدمی عبادت کرے وہ تاؤز ہے ایک اور سب سے آخری شے اس آیت کے زمین میں وہ یہ توحید اگر آدمی پختہ کرنا چاہے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں وہ ہے اس بات اور دوسری چیز ہے نفی ایک ہے ثابت کرنا پازیٹو اور دوسری ہے نگیٹو پازیٹو اور ایک ہے اس بات ثابت کرنا دوسری چیز ہے نفی اور یہ دونوں چیزیں توحید کے لیے ضروری ہے نہایت ضروری ہیں عنی ابود اللہ وسطیب الطاحت لوگ اللہ کی عبادت کریں اور تاغوت سے بچیں اس بات کس چیز کا ہے اللہ کی عبادت کا اور انکار کس چیز کا ہے نفی کس چیز کی تاحت کی عبادت سے بچنے کی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن جس میں ایک اور جگہ کہا فرمتا بلّہ جو آدمی تاحود کا انکار کر دے اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی جس کی لوگ عبادت کر دے سب کا جو آدمی انکار کر دے وحم بلّہ اور اللہ تعالیٰ پر جو آدمی ایمان رکھے فقد استم سے قبل عروطاق ایک مضبوط رسی کو آدمی تھام لیتا ہے توحید کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں ایک ہے اس بات ایک ہے نفی ثابت کرنا اور دوسری چیز کی نفی کرنا ایک آدمی اگر صرف یہ بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی ہے دوسرے جو معبودان باطلہ ہے ان کی نفی نہیں کرے آدمی کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی نفی ضروری ہے اور اگر کوئی آدمی صرف دوسرے معبودان باطلہ کی نفی کر دے اللہ کا اسبات بھی نہ کرے یہ بھی چیز کامل نہیں ہو سکتی لہذا توحید کے لیے ضروری ہے جسے لا الہ الا اللہ اس بات اور رفیع دونوں چیزیں لا الہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ الا اللہ ہے تو صرف اللہ تعالی دو چیزیں نہ ضروری یاد رکھیں توحید کے لیے ایک چیزیں ثابت کر اللہ تعالی کے لیے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی آ... معمود لوگ بنائے ہوئے ساری چیزوں کی نفی کرنا فم فم پور باغت ویم بلّا جو طاغتوں کا انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے وہ آدمی مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ باد ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور تعبت سے بچیں اللہ کی عبادت کریں ثابت اللہ تعالیٰ نے کیا اس بات آدمی کے پاس ہو وسطنی بتاغت اور تعاون سے آدمی بچے نہایت ضروری یہ دو چیزیں ہیں توحید کے لیے اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات اور نفی اللہ کے علاوہ سارے مابودا باطلہ کی نفی یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک خالص توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رکھے جب خاتمہ کریں خاتمہ بالخیر کو خیر فرمائیں اپول اللہ علیہ لکم